حضرات و خواتین آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کی فکری نشستیں منعقد کی جاتی ہیں آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور حسب سابق ہمارے مدرس حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامد برکات ہیں اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی فکری یعنی مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے آج جن پوائنٹس کو ہمارے اس موضوع کے تحت ریز کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ون مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا نمبر ٹو مسلمانوں کے تنزل کا آغاز کب اور کیسے ہوا نمبر تھری فتن تاتار نے عالمی اسلام پر کیا اثرات ڈالے نمبر فور مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خزارے سے دوچار ہوئی ہوئی <تصفح> نمبر پانچ بجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہیں نمبر چھ ارباب کلیسا نے اہل علم پر کیا کیا مظالم اٹھائے نمبر سات امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے حضرات و خواتین موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ والی بات بھی آ رہی ہوگی کہ آج کے جو کراچی کے حالات ہیں اور ہمارے ملک کے حالات ہے اس پر یہ موضوع کس طریقے سے منتبق ہوتا ہے جو اسباب مسلمانوں کے زوال کے اعتبار سے یہاں بیان کیے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس پر ہمیں غور و خوص کرنا انتہائی ضروری ہوگا اس لیے کہ آج پاکستان میں اور ہمارے اس شہر میں ہم باہم دست و گریبان ہیں اس کی وجہ اور اس کے اسباب میں یہی اسباب داخل ہیں جو آج بیان کیے جائیں گے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں جلد والسلام علی علام نبی اما بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تحزنوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وقال تعالى وَأْتَسِمُوا بِحَضْرِ اللَّهِ جِمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِ آمنت و صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی الکریم قابل احترام خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہمارے آج کے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا اس موضوع کے ذمن میں جو پہلا سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا اگر اس سوال کا جواب ایک جملے میں دینا چاہیں تو وہ جواب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو دنیا میں عروج حاصل ہوا ایمان سے اور ایمانی صفات سے اور یہ سوچ صرف میری نہیں قرون اولہ کے جو مسلمان تھے بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ ہمیں دنیا میں عزت عروج اور اقتدار جو ملا تو وہ ایمان اور ایمانی صفات کی بنیاد پر ملا ورنہ عرب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے قبل دنیا میں سب سے زیادہ اجڈ گمبار جاہل قاتل ڈاکو اور لٹیرے سمجھے جاتے تھے مگر اللہ پاک نے ایمان کی برکت سے ان کے حالات بدل دیے سولہ ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچے اور انہوں نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا عیسائی افواج اور شہری وہ قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو صلح کی پیشکش کی اور اس صلح کی پیشکش میں یہ شرط لگائی کہ ہم بغیر جنگ کیے فلسطین تمہارے حوالے کر دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر عمر بن خطاب خود یہاں تشریف لائے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عیسائیوں کی اس شرط کا علم ہوا تو وہ اپنی بے پناہ مصروفیات اور طویل مسافت کے باوجود فوراً فلسطین کے کی سفر کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ جہاد کا مقصد محض خون خاری خون ریزی اور قتل و قتال نہیں ہے جہاد کا مقصد تو فتنے کا ختم کرنا اللہ کے کلمہ اور اللہ کے حکم کو سر بلند کرنا دنیا کو عدل و انصاف فراہم کرنا یہ جہاد کا مقصد ہے اس لیے اے تمہارے فاروق رضی نے سوچا کہ جب خون بہائے بغیر بیت المقدس ہمارے قبضے میں آ رہا ہے تو خامخواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اس زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر اونٹ پر کیا اور بعض روایات کے مطابق آپ کا چونکہ غلام بھی ساتھ تھا کبھی آپ سوار ہو جاتے اور غلام پیدل چلتا اور کبھی آپ پیدل چلتے تو غلام سوار ہو جاتا جب شام پہنچے تو امیر لشکر اسلام حید ابو عبیدہ بن جرا رضی اللہ کارو نے درخواست کی کہ حضرت آپ اپنا لباس بدل لیجئے اس لیے کہ آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور یہاں بڑے متمدن اور مالدار لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیونوند زدہ لباس کو دیکھ کر وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ کہہ کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی ساری داستان کا راز پوشیدہ ہے ارے نے فرمایا کہ انا کنا ازل قومی ابو بیدا پہلے تو آپ نے یہ فرمایا اے ابو بیدا کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تم نے کیوں کہی یہ بات تم تو بہت بڑے آدمی ہو حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے تزکیہ کیے ہوئے اور حضور کی زبان سے اتنا بڑا لقب حاصل کیے ہوئے جس لقب پر صدیوں فخر کیا جائے تو کم ہوگا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہے ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل امین ہر امت میں کوئی خاص قسم کا امین ہوتا ہے ممتاز قسم کا امین ب امین ہاد ہل ابو عبیدہ بن جرہ اور میری امت کا وہ ممتاز اور نمایاں امین شخص ابو عبیدہ بن جرا ہے تو اتنا بڑا لقب حضور نے دیا امین واد اما اس امت کا امین تو آپ جیسا حضور کا صحبت یافتہ مذکا انسان لقب یافتہ انسان وہ مجھے یہ سمجھا رہا ہے لباس بدل لو تاکہ کفار تمہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں انا کنہ ازل قوم ہم جو عرب ہیں دنیا کی سب سے ذلیل قوم سمجھے جاتے تھے ذلیل قوم یہ جو آپ سنتے ہیں نا کیسرو کسرا اور دوسرے بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے اور ان میں سے بعض نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ ان خطوط کو پھاڑ دیا یا سفیر کے ساتھ بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا تو یہ جان لیں کہ ان کا یہ رویہ اس بنا پر نہیں تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے خطوط ہیں ان کا یہ رویہ اس بنا پر تھا کہ یہ ایک عرب کی طرف سے خطوط ہے اور اربوں کو کیسے جرت ہو گئی کہ ہمارے جیسے ترقی یافتہ اور دولت مند بادشاہوں کے ساتھ بات کر سکیں نہ صرف بات کریں بلکہ ہمیں یہ حکم دیں کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے حضور پیش ہو جاؤ ان کو ضرورت کیسے ہوئی اس لیے کہ یہ لوگ اربوں کے ساتھ گفتگو کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے ان کو اتنا گرا ہوا جانتے تھے تو ان کا یہ رویہ محض اسلام کی بنیاد پر نہیں تھا اور حضور کی دعوت اسلام کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ ان کے رویے میں جو اصل چیز پوشیدہ تھی وہ اربوں سے نفرت انتہا درجے کی نفرت کہ اربوں کو گری ہوئی قوم سمیٹے تھے تو اس لیے ہے تمہارے فاروق نے اس چیز کا اقرار کیا انا کنہ ازل قوم ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں تھا بن اسلام اللہ نے ہمیں جو عروج دیا ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہمیں عزت ارب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہمیں عزت پٹرول کے ذخیر دریافت ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہمیں عزت سونے چاندی کی کانوں کی وجہ سے نہیں ملی ہمیں عزت ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ملی ہے نطلب العزة بغیر ما اعزن اللہ اللہ. اے ابو اب اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیا عروج کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا اللہ اکبر اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی گہرائی میں جائیں تو جو آج کا موضوع ہے اس کے سارے سوالوں کا جواب اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کم ہوتے ہیں معانی بے پنا اور ہمارے جیسے کم علموں بے علموں اور جاہلوں کے الفاظ بہت زیادہ تقریریں بڑی لمبی مغز بہت مختصر سا تھوڑا سا تو سمے کہ ہم زلیل تھے اللہ اکبر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اسلام کی بنیاد پر یہ جملہ آپ کو سناتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں آپ کے کیا جذبات ہیں میں اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے بھی سوچتا ہوں تو یہ جملہ میرے اوپر پورا پورا صادق آتا ہے کہ میں تو بڑا ذلیل تھا میرا خاندان بڑا کمزور تھا اللہ پاک نے عزت دی تو صرف اسلام کی بنیاد پر صرف قرآن کی بنیاد پر صرف ایمان کی بنیاد پر اور یہ حقیقت ہے میں آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں بعض اوقات میں اپنے بچوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں عزت خاندان کی وجہ سے نہیں ملی فیکٹری کارخانے کی وجہ نہیں ملی کسی جماعت کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے اقتدار کی وجہ نہیں ملی صرف ایمان کی بنیاد پر صرف قرآن سے نسبت کی بنیاد پر اگر ہم نے اس نسبت کو حقیر جانا اللہ. یا اس نسبت کو ختم کر دیا تو ہم دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے تمہاری فاروق نے یہ فرمایا کہ ہم ذلیل تھے عروج ملا عزت ملی اقتدار ملا دبدمہ ملا روب ملا غلبہ ملا فتوحات ملی وسعت ملی اسلام کی بنیاد تھا اگر ہم نے اس بنیاد کو سوچ چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا تو اللہ ہمیں دوبارہ زلیل کر دے ویسے ہی ہو رہا ہے اب دیکھیں تو ویسے ہی ہو رہا ہے آج کے عالمی اسلام کے شہزادے عالمی اسلام کے صدر روسا وزار حکام اما را بالاد طبقہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں عزت جو ملی ہے اس لیے کہ پٹرول نکل آیا اس لیے عزت ملی ہے دنیا ہمارے آگے آگے پیچھے پھرتی ہے کوئی سمجھتا ہے عزت ملی ہے تو سونے چاندی کی کانوں کی بنیاد پر ملی ہے اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کو کیوں عزت ملی برطانیہ کو کیوں عزت ملی تو مادی اسباب پر نظر جاتی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی ہے اسلحہ کی وجہ سے ملی ہے ایٹم بم کی وجہ سے ملی ہے ہم بھی اگر یہ چیزیں حاصل کر لیں تو ہمیں بھی عزت مل جائے گی چنانچہ دوڑ لگی ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں مسلمان ہم بھی یہ چیزیں کسی طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم بھی معزز ہو جائیں گے لیکن نہیں ہماری سوچ غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہے تمر فاروق کی سوچ صحیح ہے مسلمانوں کو عزت اسلام کی بنیاد پر ملی ہو سکتا ہے دوسری قوموں کو دنیاوی عزت دوسری چیزوں کی بنیاد پر ملتی ہو لیکن مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر عروج ملا اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے اور اسلام صرف ظاہری چند رسمیں روح کے بغیر ادا کر لینے کا نام نہیں ہے ایمان تو یقین کا نام ہے ایسا یقین جو دل میں اتر جائے حضور اقدب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی یباشر قلبی صادقاً حتی انہو لا اللہ انی اسلو کا ایمان شروقی بکین ما علامہ معیشتیسم تری اچھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں پیبست ہو جائے جو میرے دل میں اتر جائے جو میرے خون میں رچ بس جائے ایسا ایمان مانگتا ہوں اور ایسا سچا یقین مانگتا ہوں کہ مجھے یقین آ جائے کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو ت تو نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے اور مجھے صرف وہی معیشت اتنا ہی ردت مل سکتا ہے جو نے میرے لیے مقدر فرما دیا اس کے سوا کچھ نہیں یقین آ جائے اور ایمان آ جائے میرے دل میں تو ایمان حقیقت میں یقین کا نام ہے یقین دل میں اتر جائے منافق کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ حجرات میں آلت آمننا ہم ایمان لائے کلمہ پڑھتے تھے اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کل آپ ان سے کہہ دیں لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ زبان سے دوہرا لینے کا لیکن ایمان تو وہ جو دل میں اتر جائے جو یقین بن کر دل میں اتر جائے اور یقین تو تمہارے دل میں ہے نہیں لہذا تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے جب تک کہ دل میں یقین پیدا نہ ہو تو یہ یقین اصل میں ایمان یقین کا نام ہے یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے موج سے ظاہر ہوتے ہیں ہاں اقبال اللہ مغفرت فرمائے عجب شاعر تھے میرا تو مطالعہ بڑا ناقص اور محدود سا ہے لیکن میرے علم کے مطابق امت مسلمہ پر کڑنے والا قرآن کی ترجمانی کرنے والا امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرنے والا شاعری کے ذریعے سے اقبال سے بڑا شاعر نہیں گزرا ہے اس کی ہر بادشاہ میں نہیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اس کے اندر یہ جو کورن اور بیداری تھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور صرف میں ہی اس کا موترف نہیں ہوں ایک عالم ایک عالم موترف ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا اقرار کیا حتیٰ کہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا اس سبھی کا عظیم انسان وہ بھی اقبال کا مدعا ہے تو یقین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اقبال جب اس انگار جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامین پیدا جب اس خاکی انگارے میں یقین پیدا ہوتا ہے تو جو روح الامین میں بالو پر ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو غوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں سن غلامی میں شمشیریں اور تدبیریں کسی کام نہیں آتی بڑا عجیب شیر ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ٹیکنالوجی حاصل کر لو جدید اسلحہ حاصل کر لو بس تم بھی ایک غالب اور ترقی یافتہ قوم بن جاؤ گے غلط کہتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر ہے نہ تدبیر جب ہیں ہی غلام سوچ غلامی والی سیاست غلامی والی معاشرت غلامی والی تو شمشیروں سے کیا ہوگا اور ایٹم بم سے کیا ہوگا آج ہم نے ایٹم بم بنا رکھا ہے لیکن کون ڈرتا ہے ہم سے کیا عزت ہے اللہ معاف فرمائے ہماری ایک کالم نگار نے ایک دفعہ لکھا تھا اس کی بات نقل کر رہا ہوں ناراض نہ ہو جانا بڑا عجیب کالم لکھا اٹم ایٹم بم کے حوالے سے تنظیم انداز میں تو اس نے کہا کہ طوائف اپنے کسی آشنا سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ اس کی جیب میں خنجر ہے طوائف ہے اور جیب میں خنجر آسنا نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے خنجر رکھا ہوا ہے تو بھائی ایسے خنجر کا کیا کام جب سوچ ہی غلامانہ ہو محکومانہ ہو تو ایٹم بم یا شمشیریں یا ٹیکنالوجی یا اسلحہ وہ کام نہیں آئے گا اقبال ہی کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے افراد کا جو یقین ہے یہ ملت کی تعمیر کا سرمایہ ہے اور یہی وہ قوت ہے جو ملت کی تقدیر کی صورت بنانے والا سرمایہ اور قوت ہے یقین کس چیز کا یقین آ جائے یقین اللہ کا یقین اللہ کی صفات کا یقین اللہ کا یقین تو ہے اللہ ہے لیکن اصل ہے اللہ کی صفات کا یقین اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ آپ پڑھتے جائیے ان سب کا یقین مجھے یقین آ جائے اللہ کے رحمان ہونے کا اللہ کے رحیم ہونے کا اللہ کے کریم ہونے کا اللہ کے رزاق ہونے کا رزق دینے والا وہ ہے یہ یقین آ جائے کوئی نہیں رزق دے سکتا مجھے اس کے سوا وہ کھلانا چاہے تو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا اور وہ بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی کھلا نہیں سکتا رزاق وہ ہے افراد کا رزاق بھی وہ ہے اور جماعتوں قوموں اور ملکوں کا رزاق بھی وہی ہے کوئی ظاہری طاقت رزاق نہیں ہے موقعی میں تفصیل میں جا کر بتاؤں ان شاروں کو سمجھ جائیے کہ جو آج مسلمان کے دل سے یہ نکل گیا کہ رزاق کون ہے رزق دینے والا کون ہے دجالی اور مادی حکومتوں سلطنتوں اور معاشروں اور قوتوں کو سمجھا جا رہا ہے یہ رزق دینے والے نہیں رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر بات سنتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز سے باخبر ہے ہر جگہ حاضر ہے ہر جگہ موجود ہے یہ اللہ کا یقین کتاب اللہ کی سچائی کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین نظریے کی صحت کا یقین میرا نظریہ صحیح ہے میں صحیح نظریے پر ہوں اس کی سچائی کا یقین کفر کی ناکامی کا یقین صداقت و دیانت میں کامیابی ہے اس کا یقین دنیا فانی ہے عارضی ہے اس کا یقین دوسری زندگی حقیقی ہے اس کا یقین اسباب کچھ نہیں ہے جب تک کہ محب الاسباب ان میں اثر پیدا کرے اس کا یقین تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر عبادت میں مزہ آتا ہے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لطف آتا ہے بوک کا رہنے میں بھی مزہ آتا ہے غریبی اور فقیرے میں بھی مزہ آتا ہے گناہوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے لیکن اس کے برعکس جب یقین نہ ہو شکو کو شبہات اور وسابسی میں وسابس تو عبادت میں لذت نہیں رہتی دعا میں اثر نہیں رہتا اور ذکر میں نور نہیں رہتا اقبال ہی نے کہا ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے سفے کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق سفے کچ دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے دروں باقی نہیں ہے جب اندر کا جذب نہیں یقین نہیں تو پھر نماز میں بھی مزہ نہیں ہے سجدہ بھی بے ذوق ہے بے کیف ہے عبادت اور دعا میں بھی لطف نہیں اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں آخری صورت رکھی ہے سورہ ناس بہت سی حکمتیں ہیں اس میں تو ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ آخری دور کا ویسے تو ہر دور کا لیکن آخری دور کا خاص طور پر سب سے بڑا فتنہ بساوس کا فتنہ ہے چکو کو شبہات کا فتنہ یقین نہ رہے چکو کو شبہات پیدا ہو جائے ابتدا ہوتی ہے بسابس سے وسوسوں کی غلط اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ اللہ پاک نے اسی فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا آخری صورت الاؤز بربنس ملک الہ الناس, الناس, الناس تین صفات اپنی ذکر کی رب الناس ملک الناس الاہ الناس تین صفات اور ایک فتنے کی شرط سے پناہ مانگنے کا حکم من شر يوسوس في صدور الناس من الجنتی والناس ان لوگوں کے بسوسے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دنوں میں بسوسے ڈالتے ہیں یہ جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں ثابت سے ہوتی ہے پھر شکوک کو شبہات پیدا ہوتے ہیں یقین ختم ہو جاتا ہے کتنے ہی دوست ہیں اچھے خاصے نمازی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے یہ ان کے دل میں بھی ایسے ایسے شکوک کو شبہات ہوں گے درملا اطراف کرتے ہیں ظاہر ہے ہم مجمع کے سامنے جاتے ہیں مجمع کے سامنے بات کرتے ہیں حسنظن کی بنا پر بعض لوگ اپنے ذاتی احوال بھی بیان کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے سالوں کا نمازی ہے وہ کہہ رہے مولوی صاحب اللہ کے بارے میں وسوس سے آتے ہیں حضور کے بارے میں وصوسے آتے ہیں حضور کی ازواج کے بارے میں وصوسے آتے ہیں آخرت کے بارے میں وصوسے آتے ہیں شکو کو شبہات پیدا ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا لیکن یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان نام یقین کا اور جب یقین ہو تو پھر عبادت میں اطاعت میں ہر چیز میں مزے ہے اور جب شکو و شبہات پیدا ہو جائے تو عبادت کا لطف بھی جاتا رہتا ہے خوشو خضو بھی جاتا رہتا ہے اور سجدوں کا ذوق بھی جاتا رہتا ہے اور دعا کی اور ذکر کی لذت بھی جاتی رہتی ہے جن لوگوں کے دل میں یقین پیدا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت سے تجکیت سے محنت سے جن لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا وہ دنیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور وسائل کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے کیسر و کسرا کو سیم و زر کے امبار کو کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سببت یافتہ ایک صحابی حضر بن عامر رضی اللہ بڑا مشہور واقع ہے حضرت صاحب نے ان کو رستم کے پاس بھیجا آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آج کہا جائے کہ ایک عام کارندے کو اوباما کے پاس بھیج دیا جائے اب پہنچے ہیں رستم کے پاس تو رستم نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا اور ہیرے جواہرات سے مرسا تاج سر پر رکھا ہوا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا اور ہے تیری بھی بن آمد چھوٹی سی تلوار وہ بھی کپڑے کی کترنوں میں لپٹی ہوئی اور سادہ سا لباس پیبند لگا ہوا اور گھوڑا لے کر سیدھے اندر ہی داخل ہو گیا کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا رویہ کیوں کیا میرا دل کہتا ہے وہ بھی جانتے تھے کہ آداب کیا ہوتے ہیں لیکن ان بادشاہوں کو مغرور بادشاہوں کو ان کی حیثیت دکھانا چاہتے تھے اور محمد کی غلامی کی شان جتلانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے غلام کیسے ہوتے اور ان کی نظر میں تمہاری حیثیت کیا یہ بتانا چاہتے تھے ورنہ عمومی انسانی جو اخلاق ہیں ان کا بھی تقاضا تھا کہ اس کے دربار کے وہ آداب جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کا لحاظ کرتے لیکن وہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے محمد کے غلاموں کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم تو نیزے کو نیچے مارتے ہوئے قالین پر مارتے ہوئے گھوڑے کو ساتھ لے کر گھوڑے کو ان کے تکیے کے ساتھ جا کر باندھ دیا اور خود جا کر اس کے برابر بیٹھ گئے وہاں تو حکم دور سے جب داخل ہوتے تھے تو سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے قدم قدم پر جھکتے ہوئے اور ادھر جا برابر بیٹھ گئے اب کہاں وہ ایسا قیمتی لباس پہنے ہوئے چمکتا ہوا تاج سونے کا تخت اور کہاں چیتڑوں والا لباس اور چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے ایک ملنگ ایک درویش ایک کلندر بیٹھا ہوئے ساتھ جا کر بڑے وہ بجی بھی ہو رہے ہیں اس کے درباری یہ کیا طریقہ ہے مجھے میں خود نہیں آیا مجھے بلایا گیا ہے اب اگر کہتے تو واپس چلے جائیں گے کہتا نہیں واپس نہ جاؤ بولو کس لیے آئے ہو کتنی دور سے مدینہ کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو کس لیے آئے ہو اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ چھوٹے سے چھوٹا غلام بھی جانتا تھا کہ مجھے اس دربار میں کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے حضور کی سیاست کیا تھی سچائی پر مبنی سیاست آج کی سیاست کیا ہے یہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ یہ کون ہے جو الفاظ کو چبانا جانتے ہیں گول مول بات کرنا جانتے ہیں یعنی نہ سچ نہ جھوٹ ایسی بات کرنا جانتے ہوں یہ ہے یہ, یہ ماہر ہے یہ سکھایا جاتا ہے ان کو یعنی فرشتے بھی حیران کہ کیا لکھیں یہ سچ میں لکھے یا جھوٹ میں لکھے ایسی گول مول سی گفتگو ہمارے وزیر داخلہ کو دیکھ لیں ایسی دھمکیاں دیتے ہیں ایسی بڑکیں مارتے ہیں خدا کی پناہ لگتا ہے کہ کل کراچی میں پورا شہر امن کی نیند سوئے گا ایسی بھڑک مار دیتے ہیں لیکن الفاظ ہیں روح سے خالی ڈائلاگ ہیں عمل سے خالی باتیں باتیں بازار جی سے خارج کا خارجہ کا حال ہے تو گول مول سی باتیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست سکھائی وہ سچائی پر مبری تھی حق بات کرو سچی بات کرو سادہ لفظوں میں جو اس کی سمجھ میں آ جائے پوچھا کیوں آئے ہو کیا مقصد ہے اللہ اکبر تو یہ نہیں کہا کہ ہم تو سیر سپاٹے کے لیے آگے تھے بس بھول کر آگے تھے معافی چاہتے ہیں واپس چلے جائیں گے یہ نہیں کہا فرمایا کہ اللہ ابت ہم خود نہیں آئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ نے ہمیں اٹھایا اس امت کو اللہ نے اٹھایا یہ امت مسلمہ اللہ نے اٹھائی اللہ خود تو کہتے قرآن میں کن تم اخرجت امترینس تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہائے اللہ جس امت کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا تھا آج وہ امت خود کنگال ہے آج خود اس کے پاس کردار نہیں جس نے پوری دنیا کو کردار سکھانا تھا اخلاق سکھانے تھے سیاست کے معیشت کے معاشرت کے رنگ ڈھنگ سکھانے تھے آج وہ خود کنگال ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے تو کہا اللہ ابت اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنو خریدا من شاء من عبادت الناس الى عبادت اللہ تاکہ جسے اللہ چاہے اسے ہم انسانوں کی عبادت سے نجات دے کر اللہ کی عبادت کا عادی بنا دیں یہ ہمارا مقصد یہ ہمارے نبی نے ہمیں سیکھا ہے کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دو اور اللہ کی عبادت کی دعوت دو انسان کی عبادت نہیں کرنی اب سوچیے کیا سوچ ہے کہ عبادت تو یا اللہ کی ہوتی ہے سچے اللہ کی یا عبادت جھوٹے معبودوں کی بتوں کی فلاں کی فلاں کی اور یہ کیا کہہ رہے ہمیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دے کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں کل بھی آج بھی بلکہ آج زیادہ سب سے زیادہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ بتوں کی نہیں لات و حبل اور عزا منات کی نہیں انسان کی عبادت اور بات مختصر کروں تو سب سے زیادہ عبادت انسان اپنے نفس کی کر رہا ہے اپنی خواہشات کی کر رہا ہے تو فرمایا کہ ہم اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں لگا دے وہ دنیا علاقہ اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف لے جائے یہ دنیا کی تنگی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بتائیں کہ آخرت کتنی وسیع ہے ان چند نیمتوں پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جنت کی صورت میں کتنی وسیع و عریض دنیا رکھی ہے کیسی کیسی نیمتوں کا سامان اللہ نے تمہارا لے کر رکھا ہے من جور الادیان جوہدیان عدل اسلام اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے ہے اللہ اکبر غیر معروف سے صحابی ہے کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے لیکن چند الفاظ میں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا سارا خلاصہ بیان کر کے رکھ تو بتا رہا تھا کہ جن کے دل میں یقین تھا اللہ کی ذات کا یقین صفات کا یقین جلال کا یقین جمال کا یقین بزرگی کا یقین کبریائی کا یقین طاقت کا یقین ان کے دنوں میں کیسر و کس کا کوئی روب اور دبدبہ نہیں تھا اور سیم و زر سے اور سونے چاندی کی چمک دمک سے وہ متاثر ہونے والے لوگ نہیں تھے جن کے دل میں یہ یقین تھا جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا ان کی آخرت پر نظر دنیا سے زیادہ آخرت پر نظر عہد میں ایتے سعد بن معذ نے دیکھا ایسے انس بن نظر رضی اللہ تعال کو این اس وقت جبکہ کئی مسلمان شہید ہو گئے کئی زخمی تھے اور وہ مستانہ وار تلوار لے کر جا رہے پوچھا انس کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے احساس مجھے اس عہد کے اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو آخرت کا اس اتنا یقین دل میں یقین پیدا ہو گیا ایسا یقین ایسا یقین, ایسا یقین اللہ کے دیکھنے کا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کہ خیانت کا تصور بھی محال مدائن میں بہت غنیمت آیا اس میں کسرا کا تاج بھی تھا وہ ایک غریب مسلمان کے ہاتھ نہیں لگ گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے کسرا کا تاج لے کر آیا امیر کو لا کر پیش کیا امیر حیرت زدہ رہ گیا آپ جانتے اس زمانے کے بعد جب تاجوں پر کتنا خرچ کرتے تھے دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اپنے تاجوں میں حیران چڑھتے گیا کہ یہ غریب سے سپاہی ہے اور اس کو کس طرح کا تاج کہیں سے مل گیا اور اس کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوا خیانت کا خیال اس کے دل میں نہیں آیا تو پلٹنے لگا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے سوچا ہوگا کہ اس کو کچھ انعام دوں تو اس نے کہا بعض کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں اس نے واپس پلٹتے ہوئے کہا میں نے جس اللہ کے ڈر سے اس دیانت کا ثبوت دیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے مجھے نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف تو امان تو دیانت کا ایسا مظاہرہ پھر ایسا اخلاص نام تک بتانا وہ گوارا نہیں کیا تو بھائی ارض یہ رہا تھا کہ جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا ان کی زندگی کیسے بدل گئی جن کے دل میں واقع یقین پیدا ہو گیا ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ شراب جس کے بغیر وہ زندگی کا ایک دن بھی گزارنا محال سمیٹتے تھے ہر دسترخوان کی زینت ہوتی تھی ہر دعوت کی شراب زینت ہوتی تھی جب اعلان ہوا منادین اعلان کیا وہ لوگوں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا جام ہاتھ میں ہیں مٹکے پڑے ہوئے ہیں ساقی موجود ہے لیکن حکم دیا کہ سب توڑ ڈالو آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے جب یقین پیدا ہو گیا اب بیٹیوں کی کفالت اور تربیت پر فخر کرنے لگے مختصر یہ کہ اس یقین اور ایمان کی وجہ سے ان کے دن بدل گئے ان کی راتیں بدل گئی ان کے جذبات بدل گئے محبت و نفرت کے پیمانے بدل گئے جینے کا ڈنگ بدل گیا اور وہ سب ایک امت بن گئے اس یقین میں اس ایمان میں ان کو ایک امت بنا دیا ویسے تو میں ارض کر چکا ہوں کہ اس سارے موضوع کا حاصل تو ہے تمرے فاروق اس جملے میں آ گیا لیکن مزید پھیلائے تو اس امت کو جو عروج ملا ایمان کے ساتھ ساتھ تو بحدت کے نتیجے میں امت میں بہدت پیدا ہو گئی فکری وحدت سب کی سوچ ایک جیسی سب کا نظریہ ایک جیسا سب کا زین ایک جیسا فکری بحدت یہ بہت بڑی بہادت ہے بڑی اہم وحدت یہ بہدت پیدا ہوئی قرآن کی بنیاد پر فکری بہادر سب کی افکار نظریات عقائد ایک جیسے پھر معاشی بہادر زکوات صدقات خیرات انفاق کے ذریعے سے معاشی بہادر پیدا کی گئی کوئی بھوکا نہ رہے پھر معاشرتی بہادر اور اس میں اہم کردار ادا کیا نماز نے معاشرتی بہادر سب ایک جیسے ایک ہی دفترخوان پر بیٹھنے والے ایک ہی سف میں کھڑے ہونے والے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پھر سیاسی بہادر ایک ہی سوچ ہے الہ کر اللہ اور استی سال کفر کفر کا اسی اور اللہ کے کلمے کی سربلندی تو یہ تو بھائی عام مسلمانوں کا حال تھا اللہ پاک نے ان کو جو قیادت عطا فرمائی تاریخ کے مطالعے سے اس قیادت کی جو امتیازی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں جن خصوصیات نے مسلمانوں کو عروج دینے میں اہم کردار ادا کیا ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا شریت کے ساتھ بڑا مستحکم تعلق وہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے کیسر کا نظام کیا ہے اور کسرا کا نظام کیا ہے اور مصر والوں کا نظام کیا ہے اور شام والوں کا نظام کیا ہے ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ان, کو ان کی نظر جاتی تھی ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کی طرف اور آسمانی شریعت کی طرف یہ مسلمانوں کی قیادت کی پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت جن کو قیادت ملی انہیں وہ قیادت باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملی یا ہنگامی طور پر نہیں مل گئے بلکہ تزکیا اور تربیت کے سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ منصب قیادت پروفائل ہوئی ہے ابو بکر صدیق ہنگامی طور پر مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بن گئے جنہوں نے ایک جماعت بنائی اور نعرے لگائے اور سبز باد دکھائے اور لوگوں سے وعدے کیے اور خلیفہ بن گئے ایسا نہیں ہے حیدمرے فاروق ایسے نہیں بنے بلکہ یہ سب لوگ تز اور تربیت اور تعلیم کے سارے مراحل سے گزرے جسے ہمارے ہاں مشائق کہتے ہیں بڑے بگڑے کھانے کے بعد دنوں سے پہلے نکالا گیا عہدہ اور قیادت کی محبت کو نکالا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے کوئی عہدہ بغیر طلب کے ملا اسے اللہ کی مدد بھی ملے گی اور جس نے طلب سے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کیا وہ ایسا گویا کہ وہ کند چھری سے ذبح کیا گیا ہے اور اللہ کی مدد اس کو شامل نہیں ہوگی تو دنوں سے نکال دی گئی قیادت کی چاہت اور منصب کی چاہت اور پھر ان کو یہ چیزیں ملی تیسری خصوصیت یہ جو مسلمانوں کی قیادت تھی افزلیم قیادت یہ کسی خاص قوم اور ملک کے نمائندے نہیں تھے کہ وہ صرف اربوں کے نمائندے ہوں اور اربوں کی بادشاہی ساری دنیا پر چاہتے ہوں یا اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہوں نہیں وہ اللہ کے نمائندے تھے اللہ کے نبی کے نمائندہ تھے وہی جو آپ نے ابھی حیث ربی بن عامر ردو کی زبان سے سنا وہ کیا کہہ رہے اللہ نے ہمیں بھیجا اور کس نے بھیجا تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نجات دلائیں اور اللہ کی عبادت کا عادی بنائے خواہ انسان عرب ہوں یا عجب تو یہ پوری انسانیت کے لیے آیت ہے اپنی قوم کے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اور چوتھی خصوصیت جو ہمیں اس قیادت کی نظر آتی ہے وہ کامل عدل کے علم المبرتا ایسا عدل جو امیر اور غریب میں اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا قرآن نے انہیں یہ سبق پڑھایا تھا یادین آمن کو انصاف قائم کرنا ہے اگر یہ اپنے خلاف ہو اپنے رشتے داروں کے خلاف ہو لیکن کسی صورت میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا تو یہ ان کی چوتھی خصوصیت ان کی جو پانچویں خصوصیت تھی کہ وہ انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے غیر مسلم بھی یہ سمجھتے تھے ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ مسلمان مسلمان مجاہدین مسلمان سپاہ سلار مسلمان خلافا یہ ہماری خیر ہی کرتے ہیں یہ ذاتی مفادات کے اثیر نہیں ہے ہمارے خیر خواہ ہیں ہمارا ہی بھلا چاہتے ہیں ہمیں ظلم سے نجات دینا چاہتے ہیں ہماری آخرت بنانا چاہتے ہیں تو یہ پانچ نمایاں خصوصیت تھی خصوصیات تھی مسلمان قیادت کی یہ تو عروج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یقین تھا دلوں میں اور قیادت ایسی تھی جس کے اندر یہ پانچ خصوصیات تھی مسلمانوں میں تنزل کا آغاز اس وقت ہوا جب افراد میں وہ یقین وہ ایمان باقی نہ رہا جو قرون الا کے مسلمانوں میں تھا اور قیادت میں خصوصیات نہ رہی جو پہلی قیادت کی خصوصیات تھی اور اس تنزل کا آغاز حقیقت میں اس وقت ہوا جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے جو پہلے پہلے بادشاہ تھے ملوک تھے وہ غنیمت تھے لیکن جون جون معاملہ آگے بڑھتا گیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بیت المال اور مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ کر تصرف کیا جانے لگا اور پھر خلافت کے ملوکیت میں بدلنے سے دوسری خرابی جو پیدا ہوئی وہ دین اور سیاست میں عملی تفریق ہو گئی ایک وقت تھا کہ جو مسلح کا ایمام تھا وہی قاضی بھی تھا وہی بادشاہ بھی تھا وہی کمانڈر ان بھی تھا یعنی دینی منصب بھی اسی کے پاس تھا اور سیاسی منصب بھی اسی کے پاس تھا لیکن اب یہ ہوا کہ دین اور سیاست میں عملی طور پر تفریق ہو گئے اہل دین کا حکومت و سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اہل سیاست اور حکومت نے اپنے آپ کو دینی مناسب سے بالکل الگ کر لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے پاس دینی قیادت تھی اور دینی علم تھا یا تو وہ وقت کے حکمرانوں کی کھل کر مخالفت کرنے والے کرنے لگے کسی نے تنقید کی کسی نے خروج کیا یا پھر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر لیا خانقاہ تک محدود کر لیا مدرسے تک محدود کر لیا اور اس بات سے حکمرانوں کو کوئی خطرہ اور پریشانی نہیں تھی ٹھیک کہ تم اپنا مدرسہ چلاتے رہو اپنی مسجد چلاتے رہو اور خان کا چلاتے رہو لیکن حکومتی امور کے ساتھ تم کوئی تعلق نہ رکھو سیاست کیسے کرنی ہے اور خارجی طور پر حکومتوں سے تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں ملک کیسے چلانا ہے تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بس تم تو یہ بات دیکھو مسلمانوں کا وضو صحیح ہے نہیں ہے نماز صحیح ہے نہیں ہے بس اس چیز کو دیکھو لیکن ایوان حکومت کے ساتھ ایوان عدل کے ساتھ ایوان سیاست کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھیں تو آج بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انفرادی طور پر تم نماز بھی پڑھتے رہو روزے بھی رکھتے رہو ٹوپیاں پہنو پگڑیاں پہنو شلواریں اونچی کر لو تصویر ہاتھ میں پکڑ لو ہمیں کوئی اتراض نہیں ہے لیکن ہماری سیاست کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ یہود و نسارہ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی زندگی میں صبح سے شام تک ذکر کرتے رہیں کوئی بات نہیں کرتے رہیں لیکن سامراج پوری دنیا پر چھا رہا ہے دجال پوری دنیا پر چھا رہا ہے دجالی تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے اس سے یہ تعلق نہ رکھے اس سے یہ سروکار نہ رکھے تو یہ دوسری خرابی تھی جو پیدا ہوئی کہ دینوں سیاست میں عملی طور پر تفریق کر دی گئی تیسری جو خرابی پیدا ہوئی وہ قیادت کے قول و خیر میں تذات تھا کہتے کچھ اور کرتے کچھ باتیں بڑی پر اثر لیکن عملی اعتبار سے بڑا بگاڑ کہنے کو تو وہ مسلمان بھی تھے اور کہنے کو وہ دین کے علم بردار بھی تھے لیکن ان کی ذاتی زندگی میں منافقت سی آگی تھی ایک چوتھی خرابی جو مسلمانوں کی قیادت میں پیدا ہوئی وہ جہاد سے اعراض تھا میدان جہاد کو ترک کر دیا جہاد سے دوری اختیار کر لی جہاد میں اس امت کی سربلندی کا راز پوشیدہ ہے جب تک جذبۂ جہاد باقی رہا کفر پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ تاری رہا لیکن جب میدان جہاد کو خالی چھوڑ دیا تو کافروں کے دل سے بھی ان کی عزت ان کا روب اور دبدبہ نکل گیا ایک پانچویں خرابی جو پیدا ہوئی وہ ایمان اور اتحاد کے اعتبار سے کمزوری مسلمانوں کی طاقت کا راز دو چیزوں میں تھا ایمان اور پھر آپس کا اتحاد ایک طرف ایمان میں زوف آ گیا اور دوسرا اتحاد کی بجائے افطراق انتشار سرکے جماعتیں ایک ساتویں چھٹی اور بڑی اہم خرابی جو پیدا ہوئی اور آئی تک ہے وہ یہ کہ صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی سورت باقی رہ گئی حقیقت نہ رہی دین کی سورت تو رہ گئی دین کی حقیقت نہ رہی ایمان کی سورت رہ گئی ایمان کی حقیقت نہ رہی نماز کی سورت رہ گئی حقیقت نہ رہی آہستہ آہستہ حقیقت نکلتی گئی اور یاد رکھیے حقیقت کا مقابلہ حقیقت کر سکتی ہے صرف سورت میں دیکھیں اگر مجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہے تو میں خواہشات کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں میں ترغیبات کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں میں گناہوں کی حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے پاس صرف ایمان کی صورت ہے حقیقت نہیں تو پھر خواہشات کی حقیقت کا مقابلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا لیکن کافی عرصہ تک تو مسلمانوں کا کام سورت سے چلتا رہا لوگ ان کو سمجھتے رہے کہ یہ وہی ابرین مسلمانوں کے خلفاء اور ان کے جانشین ہے یہ ابو بکرو عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ان کے نام, نام لینے والے ہیں ان کے جانشین ہے تو کافی عرصہ تک تو سورت ہی سے نام ہی سے کام چلتا رہا ارے یہ مسلمان ہیں خالد بن بلید جیسے سپا سالاروں کے ابو عبیدہ بن ذرا اور احتساب بن وقاص ان جیسے سپہ سالاروں کے یہ نام لیبا ہے ان کی نسلوں سے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے تو کافر صرف مجاہدین کی صورت سے مسلمان کی صورت سے ہی خوف زدہ رہے جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتی کاشتکار یہ کرتے ہیں یہ زمین میں جب ڈالتے ہیں بیج کے طور پر تو پرندوں کو بجانے کے لیے لکڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس پر کمیز پہنا دیتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی انسان کھڑا ہے زمین کی حفاظت اور پہرے داری کے لیے تو پرندے اس کی صورت سے ڈرتے رہتے ہیں اس کو انسان سمجھ کر بےچارے سادہ ہیں تو انسان ان کو ڈرانے کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے انسان کی صورت بناتا ہے حقیقت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی دلیر کبا بہادری سے کام لے اور ایک دفعہ وہ جو انسان کی صورت بنائی ہوئی ہے اس کی کھوپڑی پر آ کر بیٹھ جائے تو دوسرے کبے بھی دلیر ہو جائیں گے ارے جس سے ہم ڈر رہے تھے یہ تو حقیقت تو ہے ہی نہیں یہ تو صورت ہی صورت ہے یہی حال میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کا ہوا عرض سے تک تو کافر ان کی صورت ہی سے ڈرتے رہے یہ وہ مجاہدین کی اولاد ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے یہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ کے لیے مرتے ہیں ان کے لیے جان دینا کچھ نہیں ہے یہ تو جنت کے متلاشی اور جنت کے طلبگار ہیں یہ تو شہادت کی تمنا رکھنے والوں کی نسل ہیں تو ان سے ان کی صورت ہی سے خوف زدہ رہے لیکن جب قریب سے آ کر دیکھا اور تجربہ ہوا واسطہ پڑا تو پتہ چلا کہ یہ اندر سے تو کھوکھلے نہ شہادت کی تمنا نہ جذبہ جہاد نہ اللہ کی رضا کا شوق وہ چیز تو ہے ہی نہیں ہے اب جب پتہ چلا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں تو وحشی قوموں نے مسلمانوں پر جلگار کر دی. اور سب سے بڑی جلگار جو ہوئی ہے ساتویں ہجری میں وہ تاطوں کی جلغار ہوئی مسلمانوں پر ایسی یلگار کہ امام ابن اصیر رحمت اللہ علیہ مشہور مرخ وہ جب فتن تاطار کا حال اپنی تاریخ میں لکھنے لگے تو لکھا ہے کہ میں کئی سال تک تو یہ سوچتا رہا کہ یہ لکھوں یا نہ لکھوں حوصلہ نہیں پڑتا لکھنے اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے اور اس کا حال لکھنے سے پہلے مر چکا ہوتا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا اور لکھتا ہے کہ آدم علی سلاط اسلام سے لے کر آج تک اس سے بڑا فتنہ کبھی پیش ہی نہیں آیا مسلمانوں کے تنزل اور ان کی کمزوریوں کے نتیجے میں تاری کو ایسا اللہ نے مسلط کر دیا کہ بغداد میں داخل ہوئے جو ان کا دار الخلافہ تھا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لکھا امام ابن نصیر رحمت اللہ علیہ نے کہ چالیس دن تک وہ بغداد میں خطر و غارت گری کرتے رہے یہاں تک کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور جب بارش ہوئی تو اتنی بدبو پھیلی کہ پرندے اور جانور تک اس بدبوک وغیرہ سے مر گئے اور یہ لاشیں تھی مسلمانوں کی اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی تا جن کو مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی ان تا کو اسلام کی صداقت نے شکست دے دی اور تاطاروں کو اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اس کے بعد آٹھویں صدی میں جو عثمانی ترک ہیں یہ میدان میں آئے اور انہوں نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا بالخصوص جب آٹھ سو ہجری میں یعنی پندرہویں عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے صرف چوبیس سال کی عمر میں بازم حکومت کے دار سلطنت قسطنطنیہ کو فتح کیا تو مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا یہ وقت یہ نویں صدی ہجری کا یہ زمانہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہونے کا زمانہ تھا اس لیے کہ سدیاں گزر گئی کوئی قسطنطنیہ کو چھیڑنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کر سکا تھا اور سلطان محمد فاتح نے ریگستان میں کشتیاں چلا کر جہاز چلا کر ایک موزہ پیدا کر دیا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر بڑا جوش خروش پیدا ہوا ایک نئی امنگ پیدا ہوئی جیسے آج کل ہم کبھی کبھی سنتے ہیں طالبان نے اتنے امریکی مردار کر دیے اور, اور اتنوں کو ہلاک کر دیا تو کبھی کبھی ہمارے اندر بھی تھوڑا سا جوش پیدا ہو جاتا ہے اچھا مسلمان بھی امریکیوں کو للکارنے کی جرت رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کو مار سکیں صرف مرنا ہی ہمارے مقدر میں نہیں ہے مارنے کا بھی کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو کبھی کبھی افغانی طالبان کوئی ایسی کرامت ہمیں دکھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ باقی ہمارے اندر بھی شاید ابھی تک سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے مجاہدوں کی کچھ جرت اور عظیمت اور ان کی کچھ خصوصیات باقی ہیں تو اسی طریقے سے جب سلطان محمد فاتح نے اس کن کو فتح کیا حیرت انگیز طریقے سے تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جوش سا پیدا ہوا اور پھر اللہ نے ترکوں کو کعبے کی خدمت کے لیے قبول کیا لیکن پھر ترکوں میں بھی تنزل کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے آپس میں بغض حسد اصراف فضول خرچی حب دنیا جمود اور پسماندگی یہ چیزیں ان کے اندر بھی آ اور پھر ترکوں کی پسپائی کے بعد اور خلافت کے انہدام کے بعد بتدریج بین الاقوامی منظر پر مغربی تہذیب اور قومیں چھا گئے مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا اس پر تو بھی گفتگو ہونی ہے میں نے شروع میں بتا دیا بھائی التاف صاحب کو کہ انشاءاللہ دوسری قسط بھی اور دوسری شس بھی اسی حوالے سے ہوگی مختصر طور پر آخر میں ایک جواب دے کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا دنیا کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا جو میری ناقص سوچ کے مطابق وہ یہ کہ مادی سوچ ایمانی سوچ پر غالب آ گئی اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اکثر ملکوں اور اکثر انسانوں اور اکثر خطوں پر دجالیت غالب آ گئی اور روحانیت اور ایمانیت وہ کچھ پیچھے سے چلے گئے یوں ہوا جیسے پسپائی اختیار کر لی اور دجالیت نے نہ صرف یہود و نسارا کو بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی اپنے اثر میں لے لیا یہ کیسے ہوا کیسے وہ مغربی تہذیب چھا گئی اور کیسے ہم اس تہذیب کے اثرات سے اور سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کے زوال کو عروج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو اس حوالے سے اگرے نشست میں گفتگو ہوگی وہ آخری الحمد رب اللہ کچھ اعلانات ہیں جیسے کہ مولانا نے اعلان فرمایا کہ اگلا درس قرآن بھی ان اللہ تعالی آج کے موضوع پر ہی منعقد ہوگا اور اس کی وہ دوسری نشست ہوگی یعنی کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا اگلے ماہ بھی اسی موضوع پر درست قرآن و حدیث ہوگا اور ان اللہ تعالی تاریخ ہوگی تیرہ مئی فرضات و خواتین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے نصف صدی قبل عالم اسلام کے مایا ناز مفکر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اسی موضوع پر ایک بک لکھی تھی اور سب سے پہلے یہ بک جو لکھی گئی تھی یہ عربی میں تھی اس کا نام تھا مادرم انمس اور سب سے پہلے اس کے ایڈیشنز عرب دنیا میں شائع ہوئے یقین جانے کہ وہ دور پڑھنے پڑھانے کا لکھنے لکھانے کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس دور میں اس کتاب کے ایڈیشنس پر ایڈیشنس شائع ہوئے اور اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں اربوں میں یہ مقبول ہوئی ایک اعلان یہ ہے کہ جو آج نئے آنے والے حضرات ہیں وہ باہر کاؤنٹر پر جو ہمارے موبائل فون رجسٹر کرنے کے لیے فارم رکھے ہوئے ہیں وہاں اپنے موبائل فون رجسٹر کروائیں یہاں بھی ہم نے فارم سرکولیٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ حضرات اپنے موبائل فون اگر ہمارے یہاں انتراج کروا دیں گے تو آپ کو ہمارے پروگراموں کے ایس ایم ایس ملتے رہیں گے ایک اہم اعلان یہ ہے کہ مدینہ مسجد بنس روڈ گلی نمبر چار میں آج سے دین کی بنیادی تعلیمات کے کچھ شارٹ کورسز شروع ہو رہے ہیں آج بعد نماز مغرب اس کی افتتاحی تقریب ہے اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور معاشرے کے دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے سہمائی ترجمہ و تفصیر قرآن کلاسز سہمائی عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی اور دین کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے سہمائی فقہ کلاسز کا آج سے مدینہ مسجد میں آغاز ہو رہا ہے اس کی ابتدائی تقریب ان شاء اللہ و تعالیٰ بعض نماز مغرب وہیں مسجد میں منعقد ہوگی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس یہ جو کورسز ہیں ان میں آپ داخلہ لیں تین ماہ کا یہ کورس ہوگا اور جو بیسک عربک گرامر جو کر چکے ہیں ان کے لیے وہاں ایڈوانس عربی گرامر کی کلاسز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کلاسز روزانہ رات آٹھ بجے شروع ہوا کریں گی اور ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہا کریں گی اور ہفتے میں چھ دن کلاسز ہوں گی اور اتوار کو تعطیل ہوگی یہاں ہونے والے فکری دروس کی کیفیٹ اور سیڈیز وغیرہ یہ باہر یہاں قرآن کو سینٹر کا جو اسٹال لگا ہوا یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد ہوں کا آسان ترجمہ ہے قرآن یہ بھی باہر اسٹال پر دستیاب ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں تین ماہ پہلے میں نے ایک اعلان کیا تھا اس کو مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سعودی عالم ڈاکٹر عبد الرحمٰن عرفی کی مارکت الارا کتاب زندگی خوشگوار بنائیے باہر اس پر دستیاب ہے بس اتنا تعارف کرواتا چلوں کہ لوگوں سے معاملات کرنے کے فن پر یہ کتاب ہے اور یہ اس حوالے سے ایک انتہائی منفرد تصنیف ہے اور عرب دنیا میں اب تک لاکھوں کی تعداد بھی شائع ہو چکی ہے میرے بہنوں حاجی ہارون صاحب اور زینب حاجیانی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو آلدہ کا آپریشن ہوا ہے وہ اپنی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں ایک بہل تاثر نے فرمایا کہ ایک ساتھی پوچھ رہتا ہے شب قرآن کا انشاءاللہ جلدی اس کا اعلان کریں گے آپ تک اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے وہ اعلان پہن جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وئلنم تغفر لنا وطرحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تو لنا انت مولانا القوم يا رب ملنا مالا رحم فرنا يا الله آج عالم اسلام کا زوال پستی ادبار مغلوبیت شکست خوردگی یا اللہ ذلت اور پستی یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق کتا فرما دے یار العالمین عالم اسلام کی ذلت کو عزت میں بدل دے یا اللہ زوال کو عروج میں بدل دے میرے اللہ پستی کو بلندی میں بدل دے یا رب کرم فرما دے رحم فرما دے معاف فرما دے یا اللہ عالمی اسلام کو پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما دے دین کا درد رکھنے والی مسلمانوں سے محبت رکھنے والی قیادت نصیب فرما دے یار رب العالمین جن بیماروں کے لیے دعا کی کہا گیا ان سب کو شفا عطا فرما آفیہ صدیقی یا اللہ انہیں بعضت آزادی اور رہائی نصیب فرما ان کی والدہ کو اور دوسرے بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما یا رب العالمین ہمارے مرحمین کی مفرت فرما ہماری پریشانیاں دور فرما جب والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں متفق ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا رب کرم فرما رحم فرما معاف فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما اللہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرما دے اپنی ذات کا یقین صفات کا یقین قرآن کی سچائی کا یقین حضور کی سچائی کا یقین یا اللہ یا اللہ تو یقین پیدا فرما دے میرے اللہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرما دے ایمان کی حلاوت پیدا فرما دے ایمان کا نور عطا فرما دے ایمان ولی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما یا اللہ امت مسلمہ کو بھائی چارہ نصیب فرما یا رب اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں ان کے سارے جائز مسائل اپنے صدر و کرم سے حل فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله بخير خلقه سيدنا ومولانا محمد والاه وصحبه واهل بيته اجمعين امين برحمتك يا رحمت